بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخر عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيٌ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا اما سد اللہ مولا نلہی ہر قسم دمدو تنا تاری تمجی تبدیز اس مالک الملک رب العزت وحده لا شریک لائق ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام تو انبیاء کرام دا ایک ایسا سلسلہ چلایا کہ جڑ ساری خیر خاہی ہمدردی سڈے نفے اور فائدے دیاں باتاں لے کے آئے اپنے اپنے دور اپنے اپنے وقت اور زمانے اندر انہوں نے اپنی اپنی امت نو اللہ دا پیغام پہنچایا اور آخرے کار اے سلسلہ محمد الرسول اللہ ہزار اللہ نے انہ لکھ چوی ہزار نبیوں چو اللہ نے تین سو تیرہ نسول درجہ دیا علیہ مسلح رسول اس نبی نو کیا جانا ہے جنہوں اللہ نے کتاب اور شریعت دے بےجیا نئی کتاب دتی نئی شریعت عطا کی یعنی ہر رسول نبی سے ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوں یہ اندر فرق تین سو تیرہ منتخب کر کے انہوں دا اولو الازم خطاب عطا علیہ السلام چنانچہ سے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا کما سواب من الرسل اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی صبر دا او ہی نمونہ پیش فرماؤ صبر ہی مثال قائم کرو کما ساب اول الازم من الرسل جس طرح تو تڈے تو پہلے اول الازم رسول صبر نمونہ پیش کر چکے وعلیکم السلام آپ تو پہلے آن والے چار ال العظم رسول حضرت نوح علیہ السلام سن جانے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم نو اللہ کی رضا واسطے اللہ کے حکم سنائے بغیر کسی دنیاوی لالچ دے بغیر کسی تمہ اور ہرس دے الف اللہ, عاما اللہ فرمان کہ نوح اپنی قوم اندر ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے لیکن حال یہ ہوا کہ ساڑھے نو سو سال اندر زیادہ تو زیادہ پچاسی آدمی مسلمان ہوئے پچاسی اگر تفصیل اندر جائے بغیر اندازہ لگایا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک سو سال کی تبلیغ نال نو آدمی مسلمان ہوں دے رہے اور تبلیغ بھی اللہ دے علو العظم رسول دی علیہ السلام کسی عام انسان دی تبلیغ نہیں صاحب کتاب اور صاحب شریعت پیغمبر دی تبلیغ جہاں اپنا بیان یہ ہے کہ اے اللہ میں اکلے اکلے دے پاس بھی پہنچیا میں انہوں دیا اندر بھی گیا میں رات بھی تیرا پیغام پہنچایا دن بھی تیرا حکم سنایا لیکن جنا میں میں یہاں تیرے قریب دی کوشش کرتا سا این اے تیرے تو دور اور تیرے باغی میں والے سا, دعوت دیندہ لیکن اے دیکھ کے لپنے لے لے اور, اور چھوٹے چھوٹے نو بچیاں بچوں پیدا ہو سب تو پہلی جڑی بات اے سکھان دے تھن اوہ نوہ نوہ گاڑیاں دیا تھن علیہ السلام اور کوئی بات سکھان تو پہتے گالی سکھائی جان دی تھی کہ اے سبابیں نوہ دیکھ کے گالی دیا کرتی ہتھ اندر پتھر جتے جان دے بچیاں دے کہ اے نوہ پتھر ماریا کرو نعوذ باللہ بلا بس فیہم الف صنعت اللہ خمسین عاما نو سو سال تبلیغ کی تھی علیہ السلام اور ہر وقت ایلان یہ اللہ, اللہ میں تلو کوئی تنخواہ نہیں منگتا کوئی مزہ نہیں طلب کردہ کوئی محنت اور مزدوری کا تقاضا نہیں کردہ اللہ واسطے میری بات سن لو ان یا اللہ عن اللہ مزدوری میں اپنے اللہ کو علماء ساڈے نو سو سال کی تبلیغ اور پچاسی آدمی مسلمان یہ پہلے ال رسول ہیں علیہ حضرت نو اللہ نے آدمی ثانی کا خطاب بھی دیتا کہ دوسرے آدم ہیں علیہ السلام ایک تو سارے جدے حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے نسل انسانی نو چلایا یہ ساری دنیا اندر ساری روئے جن بھی انسان اج تک ہو چکے نے اج موجود نے یا قیامت تک اون والے نے بسا منہ مارے جالم کثیرم یہ سارے آدم اور حو بھی اولاد نے علیہ ایک وقت آیا کہ ساری روئے زمین پہ اللہ کا عذاب آ گیا نو علیہ السلام نے دعا کی تھی رب لا تذر الارض من ازر کا اللہ میں ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ تو بعد اس نتیجے تہنچیا کہ جڑے چند آدمی میرے تے تمان لیا جنہ نے تینوں اپنا رب منیا ہے اور مینو تیرا رسول تسلیم کیتا ہے اگر یہاں آفرمانوں مزید مہلت دیتی گئی یہ مزید چھٹی دیتی گئی تو ای یہاں بھی کھچ کھچ کے پھر کفر دی طرف لے جاؤں اللہ ہوں یہاں کاتروں کو زیادہ مہلت نہ دے یہ مزید چھٹی نہ دے یہاں کا کلا کماں کر دے یہاں کا نا ستیہ ناس کر لا تظر على الارض من الكافرين دیارا اللہ پوری روح زمین سے کافران دا ہون ایک بھی کار باقی نہیں رہنا چاہیے اللہ نے دعا قبول فرما لی مو علیہ السلام نے حکم دے دیتا وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَافِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اے تو ایک کشتی بنا وہ این لمبی ہوگی این چوڑی ہوگی اللہ تعالی نے او دا طول و عرض خودی لمبائی اور چوڑائی بھی خود ہی بیان فرمائی تے فرمایا اے آنگ گے تیرا مزاق اڑاؤں گے تین کئی قسم دیاں باتاں تین بناؤ گے والا لیکن پرواہ نہ کری اپنا کم جاری رکھی کشتی بنا دا رہی تے دیکھی دعا عطی تیری قبول کر لئیے ہون اینا تے پرس بھی نہ کھان وَلَا تُخَابِ بْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُم مُغْرَقُونَ میں ہون اینا نو پانی دے عذاب اندر مبتلا کرنا ہے اینا تے سیلاب لے ہونے اللہ دی شان ہے او کسے پانی دا عذاب لے آوے یا کتنے خوشکی کا عذاب مسلط کر دے آج کل سارے ملک اندر خوشکی کا عذاب مسلط ہے نا اور اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا یہ بات ذہن اندر بٹھا لو ذہن نشین کر لو یہ چیز اللہ فرماندے نے ایک حدیث قدسی ہے ظلم میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے رہے اللہ کسی تے ظلم نہیں کر۔ یہ جڑے عذاب آندے رہے آ رہے نے آئندہ اون والے نے اللہ دے علم اندر جو ہیں یہ اللہ دا ظلم نہیں اللہ دی طرفو زیادتی نہیں بلکہ کی ہے ظہر الفساد و فی البر وال بما کسبت ايد الناس اللہ فرمانے نے کوئی فساد اور بگاڑ خشکی اندر پیدا ہوئے سری اندر آوے فضا اندر آوے زمین اندر آئے دماغ کا ست اے دن دے آمال دا نتیجہ ہوں جو کچھ کرتوتیں انہوں نے کیت ہوں نے یہ وہ نتیجہ نکل رہا ہے بھی جو گل کھلائے نے جو کچھ کیتا ہے سرتوت سارے سامنے ہیں اور وہ او نتیجہ ابھی آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں فرمایا یہاں دی سفارش نہ ہوا تو خا فنی تر لال اے نو تیری دعا قبول ہو چکی ہے یہاں تے سیلاب آنا ہے یہاں تے پانی دا عذاب آنا ہے سفارش نہ کری ہوں یہاں کی یہاں ظالمان کرنا ہے یہاں ڈبو ڈبو کے مارنا کشتی بن گئی نشانی اے مقرر کی گئی تھی حتّا اذا جاء امرنا وفارت اے نور علیہ السلام سڈے عذاب دے آن دی نشانی اے ہوئے گی کہ اے جڑا تنور ہے جہاں اندر تسی روٹیاں پکا دے ہو اے دے چو پانی دا ایک فوارا نکلے گا جس ویلے یہ پانی دا فہارا نکلے جس طرح کوئی چشمہ ابلتا ہے تے سمجھ لینا میرا عذاب آگے یہ نشانی مقرر کر دیتی او اس تا نور چو پانی دا فوارا نکلیا چشمے دی طرح ابلیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل و ایال نو اپنے مننوالیان نو اور ہر جانور دا اک اک جوڑا اللہ دے حکم دے مطابق او اس کشتی اندر سوار کر دیتا جس لئے بچھا دیا بیٹا سامنے آیا اللہ اللہ دے وصول بڑے اٹل ہیں اللہ امریک ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھے گا میرا قانون کدی بدلے گا نہیں کہ اے پیغمبر ہے چلو یہ ریاست کر دیتی جائے اے امتی ہے یہ رگڑ دے یہ امیر دا کچھ لحاظ کر لیا جائے یہ غریب پیس یہس جائے اللہ دے ہاں اے بات نہیں دنیا اندر تے بہت کچھ ہو رہا ہے نا ولنتا جی سنت اللہ ہے فرمایا میرے قانون اندر میرے اصول اندر کسے قسم دی کوئی تبدیلی نہیں آ وہ او سارے واسطے ایک جہاں ہے پیغمبر ہوئے امتی ہوگی امیر ہوگی غریب ہوئے سیاہ ہوگی سفید ہوگی عربی ہوگی اجمی ہوگی سارا میرا قانون ایکو جہا ہی لاگو بیٹا نظر آیا سارے ساتھی کشتی اندر بٹھا لیا ہے جانوروں دا ایک ایک جوڑا کشتی اندر سوار کر لیا نو علیہ السلام نے اپنے بال بچے نو نٹھا لیا ہے بیٹے نو فرمایا بنکمانا بیٹا آ بھی سارے نال کشتی اندر سوار ہو جا وَلَا تَكُن وکا ال کافرین کافران کا ساتھ نہ دے یہاں کا ساتھی نہ بن اللہ دے دا نا فرمانہ نہ نا مل دیکھ پانی آ رہا ہے عذاب آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے ج منی لگا میٹا جی ٹھیک ہے پانی آ رہا ہے بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے میں دوڑ کے ایسا پہاڑ ہے جہاں یہ چڑھ گا یا سوئ مونی مینل پانی اتو تک تی نہ پہنچن لگا پہاڑ مینو پنا دے گا مینو بچا لے لا سل ممن امراہم فرمایا بیٹا اج کوئی پہاڑ نہ درخت نہ شجر نہ ہجر کوئی چیز اج کسی بچا نہیں سکے گی لا آ سم ممن امراہ اللہ, اللہ دی عذاب تو اج کوئی بچا نہیں سکے گا کسی ن بچنا ان اللہ مر رحم جہد میرے رب دی رحمت رہی وہ بچے گا اور نہیں کسی نے بچنا بیٹا مسر ہے بزد ہے کہ نہیں میں دوڑ کے پہاڑ تے چڑھ جا اللہ فرما دے سانو خبر دین دیا ہویا سانو اطلاع دین دیا ہویا نصیح تو نصیحت واسطے پرانے مجید کوئی قصے کہانیاں دی کتاب نہیں کہ جا قصہ دل کٹ کے پڑھ لگ پائے کافر یہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جد تیرے کونے تو پہلے لوگوں کے کسے کہانیاں سنوں سنا کے ترخا دینا ہے کوئی نو گل سنایا نو ہے. قرآن قصے کہانیاں کہ اللہ نے قرآن اندر پہلیاں امتاں لے واقعات و نا دے حالات دیان کیتے نے تے تیورہ مقصد اے ہے کہ اسی سبق سکھیے اسی کچھ نصیحت حاصل کریے اسی اونا تو عبرت حاصل کریے اللہ فرمانے نے بیٹا بزد ہے کہ میں پہاڑ تے پہ چاٹ جاواں گا پہاڑ میں نو بچا لے گا پناہ دے گا پانی اتھو تک تنینا پہنچن لگا تیورہ کی وحالا بَيْنَهُمَ مِنَ <الْمُغْرَقِينَ> ایک غلبات جاری تھی باپ اور بیٹے دی گفتگو ہو رہی ہے سب تو پہلا غرق ہونے والا نو علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا قانون دیکھا جی پر ماہ دا بالا زوالا یہاں ظالمہ دی سفارش نہ کریں میں ہوں یہ گرک کر کے چڑ سب تو پہلو اپنے پیارے دے بیٹے کیتا ہے نو پیارا نا اللہ دا محبوب بندہ نا اللہ کا دے تو زیادہ محبت اے دے تو زیادہ پیار ہور کی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس دور اور اس زمانے دے سارے لوگوں چہ نو چن لیا ہے اپنا نبی بنا واسطے پیگمبر بنا دا. یہ تو زیادہ محبت کسی ہو سکتی اس سے دی بیٹے نو سب تو پہلے غلط بیٹا سامنے ڈبا گیا نو والے اسلام کہ اللہ میرا بیٹا میرا پتر وا ادا کل ہقرے واقعہ سچے نے تینوں اے وعدہ میرے نلکی اور اے فرمایا سی کہ کشتی بنا میں نو والیال جانوروں دے ایک ایک جوڑے بچاواں گا باقی سب نو کر دیاں گا اللہ میرا پتر ڈب گیا ہے یہ نبنی مین اہلی اے میرے گھر والوں چو نہیں اللہ آنو اللہ کا فرمان سنو ذرا غور اے نوہ اڑا میرا نہیں وہ تیرا کس طرح ہو سکتا ہے او میرا نام پروہم سی میرا منکر سی میرے احکام کی خلاف ورزی کر سی، انہو غیر صالح، او تے بد کردار بد اخلاق بد آمان سی جڑا میرا نہیں او تیرا کس طرح ہو سکتا او تیرا نہیں یہ کوئی شک نہیں کہ او تیری سلبی اولاد تیرا نطفہ تیرا بیٹا تیرے گھر ان جنم لیا لیکن وہ میرا نہیں بنیا بھی نہیں لیا مقام غور ہے اج بھی اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصتا دی اولاد بچوں کوئی اللہ دا نافرمان فرمان ہوے تو انہوں اپنا نہ سمجھے انہا جائے کہ تو میرے رب دا نافرمان ہے اس واسطے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں کہ جی اسی طرح ہی وہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا خوشی زمیں گپاں سارا کچھ جاری رہے تو پھر قیامت دے دن ایس اس بےحسی اور بے بےغیرتی سزا یہ ملے گی کہ جتھے وہ بیٹا جا رہا ہوا اتے ہی ماں باپ بھی جا رہا ہوگی. غیرت ہونی چاہی دی سانو غیرت غلط گلوں سے بڑی آ جاندی ہے لڑائیاں جگڑے ابھی بڑے کرنے غیرت انو نام دے کے لیکن جی اصل گیرت ہے وہ سارے مفقود ہو گئی ختم ہو گئی اللہ واسطے غیرت ہونی چاہیے لا تتخذو عدو تم اولی اولیاء اللہ فرمان اے ایمان کا دا دعوی کرو جے میرے دشمن ہون ان دوست نہ بنایا کرو وہ بھی دشمن نے انہوں نے دشمن ہی سمجھو علم کا ان تکون من بات ات ختم نہیں ہوئی فرمایا تین میں کیا سی لاتا نوالا منہ نا فرمانہ کی سفارش نہ کری میرے کو <coughs> میں یہاں دبو دینا غرب کر دینا جڑا سوال کیتا ہے نا آئندہ اگر اس قسم دی کوئی گل کیتی اس قسم دا سوال پھر کیتا انی کا ان تکون منل جاہلی میں تینوں نصیحت کرنا کہ میں نبیا کی سف کے تین بھی جاہران کی سف اندر کھڑا کر دیا بیٹے کی سفارش کر بیٹھے نے نور اس بیٹے دی جڑا اللہ کا نام فرمایا جی نبی نو اللہ اے فرما دین فرما سکتے ہیں اور فرما دے اتی اے گل نہیں ہو سکتی یہ سب تو پہلے اول الازم پیغمبر ہیں صبر اولو العظم من الرسل اے میرے حبیب محمد اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کرو جس طرح پیغمبر نے تو تو پہلے صبر, کیتا صبر کا نمونا پیش کیا سبر دیا مثال فورن معافی منگی فورن اللہ دی بارگاہ اندر یہ التجا کی تھی کہ اللہ میں بھول گیا ہوں آئندہ میں ایسی کوئی بات کوئی ایسا سوال کوئی ایسی سفارش تیری بارگاہ اندر نہیں کرا معاف کر دے جی معاف نہ کی تو ہی میں کتنے جا سے ویلے معاف نہ کی اللہ فرمانے نے اے میرے حبیب محمد صحے ہیں کہ او باتاں نے جڑیاں غیب نال تعلق رکھدیا جڑیاں تپیاں تو تو ہوئی سن نو ہی اسی انو اے بڑی سخت غلط فہمیلا غائب ہوتا ہے اللہ کی فرما رہے ہا اک یہ اے غیب باتاں نے غیب دیا خبر نے جنہوں کا کوئی پتا نہیں سی، اسی بزرییا وہی تص رہے نبی نبی اونوں تک کسی چیز دا پتا نہیں ہوتا جدوں تک اللہ نہ دے جدوں تک اللہ خبر نہ دے اللہ خبر دینا ہے تے نبی پتا چل رہا بہرحال ہو ایک موضوع الگ ہے بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے ایک لکھتے چوبی ہزار نبی بھیجے علیہ مسلام ان چین سو تیرہ رسول دا درجہ دیتا اپنی مرضی نہ کسی کو سرح مشورہ نہیں لیا کوئی ووٹنگ نہیں کروائی کہ رسول بنا جائے یا نبی دیتا جائے کوئی اور ایسی بات نہیں اللہ اپنی مرضی جو کچھ کیتا. اللہ فرمانے نے یہ سارے ہی میرے بھیجے ہوئے سب لکھ چی ہزار یابک اپنے علم دے, مطابق. بعض بعض دے فضیلت دے دیجا کسی, کسی تو بلند کر دن ہوں من کلہ ملا ان ایسے بھی سڈے نبی آئے جنن الاسی براہ راس گفتگو کی تھی بغیر کے سے باسطے اور ذریعے اونا ناقل کلام کی موسیٰ علیه السلام دا تخلص کلیم سی اونا کے کلمے دا اے حصہ اللہ نے بنا دیتا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام براہ راس گفتگو کی تھی بغیر کے سے باسطے اور ذریعے اونا اللہ ہم کلام ہوئے کما کا لائق جس طرح شان جس طرح ابا ہندارا جات فرمایا اسی درجے ویسے بلند کر دیتے گفتگو دا اعزاز بخشیا کے بغیر کسے ذریعے اور وسیلے گفتگو کی درجے ویسے بلند کر دیتے اونہ تین سو اللہ نے پانچ اولو العظم پیغمبر بنائے پانچ اولو العظم رسول قرار دیتے جنہ چ سب تو پہلے حضرت نور علیہ السلام دوسرے اولو العظم رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ سم علیہ السلام کوئی انسان کسے انسان دے بارے اندر اعلان کر دے کوئی صاحب اقتدار صاحب اختیار کسے شخص دے بارے اندر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص میرا دوست ہے میں انہوں اپنا دوست بنایا ہوا ہے دے اسی حسرت نلے دیکھنے فلاں آدمی نے اپنا دوست بنایا ہو. ان اپنا دوست قرار دیتا حضرت ابراہیم علیہ اسلام دی شخصیت او ہے جدے بارے اندر زمینوں آسمان دے خالق اللہ نے اعلان کیتا ہے خلی میں ابراہیم اپنا دوست بنایا ابراہیم میرا دوست ہے ابراہیم کنی کی کنیکی پان ہونی چاہیے اس ابراہیم کا کی مقام ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ذکر کر دے انہوں دا جدو نام تے اس طرح ارشاد فرما دے اے ابراہیم اے یوسف علیہ السلام تیری کیا, بات ہے تیری کیا شان ہے یوسف کری مگنو کری مگنو یوسف اس طرح علیہ وسلم ان کریم ابن کریم ابن کریم ابن یوسف یوسف تیری کیا بات ہے یوسف تیری کیا شان ہے اے یوسف بھی پیغمبر تیرا باپ یاقوب پیغمبر تیرا دادا اسحاق پیغمبر تیرا پر ابراہیم پیغمبر رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا سارا قبیلہ کنبا اللہ قیامت مسلمان لکھ انسان نہیں کروڑا انسان ایک ایک وقت اندر پنجی پنجی تی تی لکھ آدمی وہ پانی پی رہا ہے انہوں پار پار کے لے جا رہا ہے انہوں اپنی دیگر ضروریات واسطے استعمال کر رہا ہے لیکن اس ایک چشمے دا پانی کبھی ختم ہونتے ہیں پوری دنیا تے جو مقام اور مرتبہ او اس پانی دا ہے وہ کسے دوسرے پانی ہے وہ ساڑی ماں حاج رہا علیہ حقیق الفاظ اللہ شرف آٹا نبی کریم صلی اللہ نکل رہا چلا جا رہا ماں ہاجر پتھر چک چک کے لیا کے جس طرح کوہے کی منڈیر بنائی جاتی ہے اس طرح ارد گرد پتھر جمع کر رہی سن اور جا زم زم دے معنی نے رک ٹھہر جا رک جا وہ پھیل رہا سی آپ نے پتھر ارد گرد جمع کیتے اور فرمایا زم زم زم زم <تسخن> رک جا ٹہر جا اور وہ او اللہ کے حکم نال رک گیا اینی جگہ سے ہی محدود ہو گیا ورنہ اللہ قادر سی کہ وہ ساری دنیا تے تھیلا دینا ساری دنیا تک پہنچا دینا لیکن یقین جانو اگر وہ ساری دنیا تے تہنچ جانا تو وہی او قدر نہ ہوں جی اج اللہ نے رکھی وہ ایک قطرے اسی ترسنے ہاں مل جانا ہے تو بڑی عزت نال بڑی قدر نال انو لینیا اور پھر آر پینے اور اے جو ایک پانی ہے باقی سارے پانی اللہ دے پیغمبر نے حکم دیتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بغیر کسی شری دے کھڑے ہو کے پانی نہ پینا کوئی پین والی چیز کھڑے ہو کے نہ پینا زم زم اللہ نے اے مقام اور اے شرف عطا کیتا ہے حکم دس ویل زم زم پی لگو بیٹھے ہو تو کھڑے ہو کے پیو دم زم پی کھڑے ہو جاؤ اور اے بشارت دیکھی فرمایا خلوص دل نل زمزم پین لگیاں جو دعا کر لو گے اللہ وہ قبول فرما لے زم زم دے پانی دے بارے اندر فرمایا منافق آدمی زیادہ نہیں پی سکتا دے پیٹ اندر اے پانی نہیں جانا وہ ایک دو چار گٹ بھرا ہے کہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر ہوں پیتا تو میرے نال کوئی حادثہ پیش آ جائے گا اور ڈر جا چھ زم زم مسلمان آدمی جہے جی دل اندر نفاق نہیں جہاں جی دل صاف ہے وہ دم زم کا پانی پیتی ہی چلا جانا اور دے اندر اللہ نے آتی تے لب دے پھرنے آ منرل واٹر نخرے دیکھو ذرا مترف لوگ دے سولہ یا اٹھارہ روپئے دی ڈیڑھ لیٹر دی, دی, دی, دی, دی بوتل مل دی ہے منرل واٹر کہ یہ پینے صحت ٹھیک ر آدمی کوئی بیماری نہیں دی کوئی ایسا پانی بھی لب لو جی الموت نہ موت تو بچے رہو ایسا پانی جا موت تو اڈے قریب نہ آن دے زم زم اندر اللہ نے جو معدنیات رکھ نے اور دنیا دے کسے منرل واٹر اندر موجود میں؟ او دی خصوصیت اور او دی خوبی اے ہے کہ بے شک کوئی شخص یہ تجربہ کر لے اچ وہ پیندہ چلا جائے پیندہ چلا جائے ان محسوس ہون لگ پایا کہ ہوں پانی اتو تک آ گیا ہے وہ دو چار قدم چلے گا ایک دو ڈکار ہوں گے پانی دا پتہ ہی نہیں چلنا کدھر اللہ اسی طرح ہی موجود ہے اور او دے پانی نکل رہا ہے کڈیا جا رہا ہے استعمال ہو رہا ہے پیتا جا رہا ہے لیکن وہ ختم نہیں اس مقام سے لکھیا ہویا موجود ہے بے رو زمزم زمزم زم دا کون زمزم زم دا چشم ایک خانوادہ ایسا عجیب و غریب اللہ نے بنایا اور پیدا فرمایا کہ ساڑی ماں حاجرہ اپنے لخت جگر دی پیاس دیکھ دیوں ہیں پانی دی تلاش اندر بے خبری دے عالم اندر کدھی ایک پہاڑی تے چڑھ دیا نے کدھی دوسری پہاڑی تے چڑھ دیا نے کہ کتے کوئی جانور اڑتا نظر آ جائے کیونکہ علامت اور نشانی علام کہ اگر کتے پانی ہوں کہ اتنے جانور کوئی نہ کوئی اڑتا نظر آ جا ساری ماں اسی تلاش اندر پہلے صفحہ تے چڑھ گئی پھر مروہ تے چڑھ گئی اور درمیان تھوڑا جا حصہ دوڑ کے ذرا تیز رفتاری کےفتاری گزری ساری ماں اور نال نال بیٹے نو لٹایا ہوا ہے بیت اللہ کے قریب دیکھ دی چلی جا رہی گزر رہی ہے پہاڑیاں تے چڑھ رہی ہے اتر رہیے بیٹے نیکتی دی چلی جا رہی ہے اللہ نے ساری ماں کے اس عمل اس ادا قیامت تک واسطے لی ایک سنت اور ساڈے واسطے ایک ایسا عمل قرار دے دیتا کہ اگر وہ تاریخ کے رکھے کہ اج اجے جائیے اللہ نے حکم دے دفا و صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں کوئی عام پہاڑیاں نہیں یہ میریا نشانیاں جو دو نشانیاں ہیں یہ دو نشانیاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل سائی واسطے عمرے واسطے صفا اور مروا کی طرف بڑھ رہے سن کہ آپ اس ویلے فرما رہے سن نب کما بادہ اللہ ابھی بھی ادھروں ہی شروع کر گے جدھروں سارے اللہ نے ان پہاڑیاں کا ذکر شروع کیا اللہ نے کی فرمایا جاہلیت اندر مکے مشرق اور کافر بھی انہیں پہاڑیاں دے چکر کٹتے سن جسل مکہ فتح ہوا اللہ نے اسلام دا بول بالا کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عزت اور آبرو اندر واپس لیا مکہ تے مجبور کر دیتا گیا جہ ہجرت سے مجبور کر دیتا گیا, تھی کر دیتا گیا تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن کہ قیامت دے دن میں اپنے اللہ دی بارگاہ اندر ایک عرض کرا گا ایک گزارش گا میدان محشر اندر وہ کی ہوگی فرمایا میں اللہ کی بارسہ اندر یہ درخواست کراگا کہ اللہ اب ذرا مکے والوں سارے سامنے بولا یہاں سارے اکٹھا اچھا کر کے اتنے لیا اور یہ پوچھ دے کہ سا گنا یہ سانکے چو کرایا کی نقصان پہنچایا کی تکلیف دیتی سی یہاں نکے چو نکل سے مجبور کر دیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت کر کے مکے رہے سن جگہ جگہ تے رکتے ہیں مکے دیا گلیاں مکے دیکھ دیکھ کے آپ دے آنسو چل رہے ہیں اور آپ فرما رہے نے یار کا مکہ تا اے مکے دیو گلیو اے مکے دے بازارو میری ولادت تو اندر ہوئی میرا بچپن تو اندر گزریا میری جوانی جانی اتح میں اپنی عمر دے ترپن سال تے اندر گزارے میں توڈنا نہیں چاہتا سا تے کو نکلنا نہیں چاہتا لیکن مجھے مجبور کر دیتا میں جا رہا ہوں اور مدینے والے بھی بڑے پکے ثابت ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے یہ ایلان فرمایا سا حج کے موقع تے کہ کوئی ہے جہاں مجھے اپنے علاقے اندر اپنے شہر اندر لے جائے مکے والے مم نہیں کرن کرتے جس کم واسطے اللہ نے میرے بھیجا ہے کوئی ہے جہاں مینو اپنے نال لے جا مدینے والے نے ہاں بھی پری کہ اسی تو اطلاع تع دے کے مشورہ کر کے چنانچہ اگلے سال انہوں نے کہا کہ سارے کو تشریف لے آؤ مدینے آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے جان لی تیار ہوئے سارا پروگرام بن رہا ہے مدینے والے کہ اے اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تے تو اڈی قوم نے تو ستایا ہے انہوں نے تو تنگ کیتا ہویا ہے تکلیفہ پہنچا رہے نے تو اڈے ساتھیاں تے مختلف قسم دے ظلم کیتے جا رہے نے تو او کم نہیں کرن دے رہے جس کم باستے اللہ نے تو انہوں فرمایا ہویا ہے تو اسی تو تنگ آ کے اج ساڑے نال چل لے ہو گل آج ہی کھل جانی چاہیے دیئے کل نو اے کلو تے ایمان لے آن یہ تکلیفاں ختم ہو جان اے ظلم و ستم بند ہو جان سے سانوں چڈ کے واپس مکے تے نہیں آ جاؤ بڑے پتکے نکلے واپس تے نہیں آ جاؤ گے کیونکہ آدمی نو نی پیدائش نل پیار ہوندا ہے محبت ہوندی ہے ایک تعلق اور لگاؤ ہوندا ہے سان چ کے واپس تے نہیں آ جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الوعدہ فرمایا, فرمایا فی کم حیاتی و فی کم مماتی تسی میں نو لے چل ہو میری اوس دعوت نو تسی قبول کیتا ہے کہ کوئی میں نو لے جائے اپنے علاقے اور اپنے شہر اور اپنے ملک اندر تساں اوس دعوت نو قبول کیتا ہے تو تساں میرے نظر انیکی کیتی ہے میں وعدہ کرنا فی کم حیاتی و فی کم مماتی ہوں میرا جینا تے میرا مرنا تو اندر ہی ہوئے گا میں واپس مکے نہیں آؤں آئے نیے حج واسطے حجت الوتا دے موقع لیکن پھر واپس تشریف ہے اللہ نے اس مکے اندر جس ویلے عزت نل آپ روح محمد ال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے وہ ایک عجیب منظر سیلے آپ نے باب سلام جس دا پرانا نام باب الفتح ہے اس دروازے چوں بیت اللہ اندر آپ داخل ہوئے مقام ابراہیم تو گزرتے ہوئے حجر اسود دی طرف بڑھے اس کونے تے پہنچے جس کونے اندر حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود دے بالکل سامنے کھڑے ہو کے تے صحابہ نو فرمایا تساں احرام بنے ہوئے نے نا جی ہاں اسی سارے محرم ہاں احرام بنے ہوئے نے فرمایا اپنے احران دی جڑی چادر تھی کندیاں سے پائی ہوئی وہ دائیں کندے والا جا پہلو ہے وہ کندے دے تھلیوں گزار کے اس طرح کبے کندھے کے اتنے رکھ لو چودھری آدمیاں دیکھا کدی تھی وہ اپنی چادر دا ایک پہلو جہا ہے وہ ایک کندے دے تھلیوں گزار کے دوسرے دے اتنے اس طرح سٹتے یہ ایک انداز ہے چودراہٹ دا اپنے بڑا ہون دا. فرمایا اپنے نے احرام دی چادلوں کندے دے تھلیوں کٹ کے دوسرے کندے دے اتو گزارو اور اللہ دے کاردہ ہن تواف شروع کرو برا چوبری بن کے چلو آج اللہ نے تو انو مکہ دستا ہے ساڑی جی حالت دا عالم اے ہے کہ اگے پچھے تے اسی سیروں ننگیاں نماز پڑھنوں نماز مکروہ سمجھنیاں یا بعض دوستے سمجھنے نماز ہوندی نہیں سے لے ایسے بھی واقعات پیش آئے میں ایک دن دوست نو دیک وہ آیا مسجد اندر کہ ادھر دیکھتا پھرے میں سمجھتے گیا کہ کی لبدا ہے وہ چیکو لبھتا پھر جیسے سارا دن بچے فٹ بال دینے ہیں نماز کے چپ کے سر رکھ لینا جس ویلے ان کوئی ایسی چیز نہ ملی دو منٹ بچارا بڑا پریشان رہا میں دیکھ دیا پھر ان کی کی اپنے گلے کے بٹن کھولنے شروع کر دے. جس ویلے سارے بٹن کھول لے اپنی کمیز نیچوں چکے تے سر پہ رکھ لیا اور اس طرح وہی گردن ہو گئی تے نماز پڑھ پڑھتا نماز پڑھن تو بعد جس میں وہ فارغ ہوا پھر میں انہوں مسئلہ سمجھایا کہ اللہ دے بندے ترے کو اگر کوئی چیز نہیں سی سر رکھن رکھنے کوئی شہ نہیں ملی تے سروں ننگیاں بھی نماز ہو جاندی ہے کوئی فرق نہیں پہنتا نماز اندر لیکن یہ عادت بنا لینا گلا کہ ہمیشہ ہی آدمی ننگے سے نماز پڑھے یہ گلا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ مسجد صحابہ نے سرو ننگیا نماز پڑھی آپ نے سرو ننگیا نماز پڑھی نماز ہو جاتی ہے لیکن انو مستقل عادت بنا لینا لگا موقف یہ ہے کہ سرو نگیا نماز نہیں پڑھنی تے جہالت اتوں تک پہنچ چکی ہے کہ احرام جدوں بن رہے ہیں تو ہی ننگا نگا کر لیں اتو ہی اپنے اپنے ملک تو ہی ننگا کر کے چل چلتے رستے اندر جنیاں نماز پڑھ دینے سر سے ننگا رہنا ہی کندھا بھی ننگا جہاں سطح اندر شامل ہے جدوں تک کندھے دونوں کجے ہوئے نہ ٹکے ہوئے نہ ہو نماز نہیں ہوں یہ ادو اتنے جا کے ننگا کرنا سی اور اس او سنت ناد کردہ ہوا کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے لئے آپ نے تواف قدوم کی تاثیر جان گئے سب سے تو پہلا تواف کی تاثیر فتح مکہ دے دن وہ اس دن فرمایا سی کہ ہندرہ چودری بن کے اللہ دے کاردہ تواف کرتے ہیں پھر چکے ہوئے انہیں تو چودری بن کے صحابہ تواف کرتے تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ نے تین سو تیرہ رسولہ جو پنج پیغمبر بنائے جنہ جو سب تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے علو العظم پیغمبر حضرت عبراہیم خلیل اللہ ہیں اللہ نے اینہوں ساڑھی ہدایت واسطے ساڑھی تعلیم واسطے ساڑھی رشد واسطے ساڑھی بہتری اور ساڑھی کلائی واسطے دنیا اندر پیجیا اور مبوس کروائے اللہ سانو توفیق دے کہ انہوں نے جو تعلیمات دیتیاں نے اسی اونناں کو پڑھیے اور اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق انہتے عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لئیے وا اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین <صور> <صور> میں بارہا عرض کر چکا کہ سوال ایک قدا اور موقع محل دی مناسبت نل اگر پوچھا جائے تے او جواب تسلی بخش دینا تے ممکن ہوندا ہے ورنہ وقتے نہ مختصر ہوندا ہے کہ اے سارے سوال اگر میں صرف پڑھ کے سناواں تب بھی ایک گھنٹہ درکار ہے کم از کم اللہ سڈیا سارا پریشانیاں دور فرما لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ اودو ہی پریشانیاں دور فرماوے گا جدو سا تعلق اللہ نال صحیح ہو گئے. اسی اپنی منمانی کرتے رہیے اور اے توقع رکھیے کہ اللہ آپ پہ ہی سڈیاں پریشانیاں دور کر دے گا اے دے تو ویڈی بےوقوفی ہوئی ہو ہی نہیں چاہ. ابھی اللہ دے بن جائیے کوشش شروع کر دئیے اللہ دے بنن دی اللہ سی وی نہ جا سی نا لنا دے نہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن اندر کہ جڑا سڈے والے رخ موڑ ل محنت شروع کر دیں لی رستے کھول کھولتے دے وہ دے رستے دیا ساریا رکاوٹاں اے دور کر کرتے جنہ چر ابھی اللہ کی طرف اپنا رخ نہیں موڑا گے اللہ دی طرف عصیان چلن دی کوشش نہیں کرانگے اودوں تک کچھ نہیں بننا اے ایک توکا ہے جے دے اندر عصی مبتلا کُنوں سے دل نہ اللہ دی طرف رخ موڑ اللہ فرما دے جیڑا بندہ میرے والے ایک بالشت آندا ہے میں اودے والے ایک ہاتھ آ جاناں جیڑا میرے والے ایک ہاتھ آندا ہے میں اودے والے اتنا فاصلہ ہے نو بھی اندر با کے آ جاندا میں اودے واسطے اتنا فاصلہ, فاصلہ, فاصلہ اودی طرف آ جاناں جڑا میرے والے چل کے آدھا ہے میں او دے والے دوڑ کے آنا. تے جڑا لے کے میرے کو آ جا ہے جنے گناہ پوری زمین اندر سما سکتے ہوں میں اینی رحمت لے کے او دا استقبال کرنے تیار ہو جی اللہ کے دیتے اے نہیں اللہ تے اس طرح پریشانیاں دور کرد ہے اس طرح مدد کرد ہے اے نہیں کہ دعا کرو جی میری پریشانی دور ہو جائے اپنا پرنالہ اتے ہی تے پریشانی دور کس طرح پہلے اپنے اپنے گرے اندر اسی چانکیے کہ ادھر فلم ہر وقت کی سوچ سوچتے رہا غور و فکر کی ہے اسی اللہ دے دین نو کس طرح تماشا سمجھا ہوا اللہ کی کتاب کا کس طرح اسی مزاق اڑا رہے ہیں زبان نال بھی عمل نال بھی اٹھدیوں بھی بہٹ بھی سندیاں بھی جاگ دیاں بھی اللہ دے دین دا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ ساری مدد کرے یہ دی تو ویڈیو جی حالت کی ہوتی جی. ہے اللہ دی طرف رجوع کریے اللہ نل مخلص ہو جائیے اللہ دے وعدے سارے سچے دا کوئی وعدہ ایسا نہیں اندر شک اور شبہ کیا جا سکتا ایک مسئلہ ان سارے رکیا اندر اہم ہے کہ نماز اندر آدمی پول جائے تو کیڑی کیڑی پل ایسی ہے تے سجدہ دہل کرنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے لے کل بن تان نماز اندر جو پل بھی ہو جائے دو سجدے کر لو اللہ وہ پل کی مافی دے دن اور نماز نو مکمل صورت اندر ہی قبول فرما لینا ہے خصوصی طور تے نماز دے جڑے فرائض سمجھے جانے مثلا قیام فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے نماز اندر اے دے تو بغیر نماز نہیں رکوع فرض ہے سجدے فرض ہیں تشاہد اندر اندر بیٹھنا فرض ہے کوئی چیز پھول جائے یا رقتوں دی تعداد اندر شبہ پہ جائے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہو جائے یہ شکلیں لکھی ہوئی نے کہ شریف تو بعد کدی کوئی صورت پڑھنی بھول جائے تو کیا سجدہ کرنا ضروری نہیں پہلے دو رقطان اندر ہور صورت ملانی چاہی دیے لیکن اگر بھل گیا کوئی شخص تے سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں آخری دو رقت اندر صرف شریف پڑھنی چاہیے اگر کوئی شخص الحمد اور سورت پڑھ گیا ہے تو سجدہ صاحب ضروری نہیں وطر دی دعا بھول گیا تو سجدہ صاحب دی ضرورت نہیں قیام فاتحہ دی تلاوت رکو سجود سجدے یعنی اور تشاہد یہ وہ موٹیاں موٹیاں چیزانے جنہاں اندر سجدہ ایسا ضروری ہے یا رکتان دی تعداد اندر شبہ پہ جائے تو سجدہ ضروری ہے اگر مزید کوئی بات کچھ نہیں ہو گئے سجمہ تو بعد انشاءاللہ میں حاصل آخر اندر جس طرح کے کہ